وکال ص اللہ وکال و ابکم الرونی است جملا کم بات ہو رہی تھی دعا کی قبولیت کے حوالے سے اخلاق و آداب جیسے دیگر معاملات میں ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین کی رواجت کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں اور دعا کے بھی کچھ آداب اور اسلوب ہیں جنہیں بندہ اپنائے تو اس کی دعا کی قبولیت کے کا ناش بڑھ جاتے ہیں ان میں سے چند چیزیں پہلے بیان کی تھیں کہ دعا سے قبل اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنا بھی دعا کی قبولیت کے اخباب میں سے ہے اسی طرح دعا کرنے کا ایک ادب اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کے اخبار روسنا کا وکیلا اختیار کیا جائے اللہ کے اسماء حسنا سے دعا کی جائے اور پھر اسی طرح دعا کے وقت اللہ رب العالمین کے آگے کمال آجی اور ان کے ساری ظاہر کرنا حد درجے کا تذلل یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے اسی طرح جلد بازی دعا کی قبولیت میں نہ کرنا یعنی یہ نہ کہنا کہ میں نے بڑی دعائیں کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ جملہ کہنے سے اجتناب کرنا کیونکہ یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو یہ چند چیزیں ان کی وضاحت اور تفصیل وہ پہلے بیان کی تھی اب کچھ مزید ایسی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اپنایا کرتے جن کا اہتمام کیا کرتے تھے ان میں سے ایک ہے کہ دعا کے وقت قبلہ روح ہونا ویسے تو علم تو الو کا سنا و جھولا آپ جہاں پر بھی رخ پھیریں وہی اللہ کا چہرہ ہے اللہ رب العالمین جہاد کا مختاج نہیں ہے لیکن پھر بھی کبرے کو ایک اہمیت اللہ کو و تعالی نے دی ہے خطا کے فرض نماز میں لازم کیا ہے کہ آپ اپنا رخ قبرے کی جانب کریں ایسو ما کن تم شطرا جہاں کہیں پہ بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف بیس اللہ کی طرف کاغ اللہ کی طرف کرو تو عبادت کے لیے قبلہ روح ہونا اس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے اسی طرح دعا کے وقت بھی قبلہ روح ہونا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہتے ہیں لما کانا یوم نظارا رسول اللہ صلی اللہ وسلم جب بدر صلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کو دیکھا ان کی تعداد ایک ہزار تھی و مئت و رجولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ تین سو انیس تھے تین سو انیس مسلمان تھے غزہ بدر میں اور ایک ہزار مشرق تھے اس روایات میں تین سو تیرہ کے الفاظ دیا تھے عام طور پر مشہور بھی یہی ہے کہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی بہرحال صحیح مسلم کی اس روایت میں تعداد ذکر ہوئی ہے تین سو انیس و اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد میں صلی اللہ علیہ وسلم تبلے اللہ اللہ کی جانب متوجہ فاجور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر آتی ما نہیں اے اللہ جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے عدا کر دے اے اللہ اہل اسلام کے اگر اس گروہ کو تم نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین دل دل میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھوں کو کھیلا کے قبلہ رو ہو کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے حت کے آگ کی چادر کنتھوں سے نیچے گر گئی بکری اللہ ابو بکر, رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے فارو ب القاہ کی گئی انہوں نے چادر اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنھے پر رکھی اور سمبل تازو پھر پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور کہا یا نبی اللہ کا مونا شادہ کا جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی کافی ہے سعین سعین جزولہ کا موائدہ اللہ نے آپ سے جو وعدہ, نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ ضرور پورا کرے گا فعن ضل اللہ عز تو اللہ الزا نے یہ آیات نازل کی جا انی من کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری, کی کہ میں تمہاری ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعا کے نتیجے میں آپ کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے تو بدل میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے فرشتے بھیجے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعا مستقبل سے بلاسی مادی کہ قبلہ رخ ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا ہاتھ اٹھانا پارو ہونا یہ آداب دعا میں سے ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس کے الفاظ بھی قابل غور ہیں کہ اللہ ابو العالمین سے بار بار دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو وعدہ نے میرے ساتھ کیا تھا وہ وعدہ وفا کر جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا تھا اے اللہ وہ چیز مجھے آزاد کر یعنی میری مدد فرما اور ہمیں فتح اور حسرت اور کامیابی عرصہ کر دے اللہ تعالیٰ سے انتہائی تزل انتہائی آجزی کے ساتھ دعا ایسی بے پرواہی کے ساتھ دعا کہ جو آپ نے چادر لی ہوئی تھی کندھوں سے وہ نیچے ہوئے تھے ہمارے یہاں تو نمازیوں کو ساری نماز میں اپنے کپڑوں کی فکر رہتی ہے کہیں گلگٹے نہ پڑ جائیں اللہ سبحانہ چانہ ہوا کی عبادت کے دوران بھرپور توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعا کرنی ہے تو دعا میں بھی تزل آج ہی کے تاریخ اور مکمل بھرپور توجہ تو بہرحال قبلے کی جانب منہ کرنا قبلہ روح ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ قبلہ رو ہو کر دعا کیا کرتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جب جاتے قبرستان میں بھی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر قبلہ رو ہو کر دعا فرماتے سریم السلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا بقی کے قبرستان کی طرف ہے مقبرات البقی اس کو جنت البقیع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پہلے باغ تھا بقی تھی تو عربی میں باغ کو جنت کہتے ہیں اب تو وہاں سے وہ باغ ختم ہو گیا ہے وہ جنت البقیع نہیں مقبرات البقی بن گیا ہے بقی کا قبرستان خیر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہاتھ اٹھا کر دعا دی پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھائے پھر دعا آتی پھر ہاتھ اٹھائے پھر دعا دو آتی سیدا صدیقہ آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی دی. کہ دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹے تو یہ تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی آپ سے پہلے گھر واپس آ گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا خانس پھولا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ میں اس طرح گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے سوال کیا کہ جب میں یہاں پہ آؤں قبرستان میں تو میں کیا دعا مانگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبرستان میں جا کر مانگی جانے والی دعا وہ سکھائی تھی وہ طویل روایت صحیح مسلم میں موجود ہے قصہ مختصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے قبلہ روح ہوتے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور یہ ہر وقت نہیں ہر وقت نہیں لیکن جب کوئی اہم دعا کرنی ہوتی اختمام کے ساتھ پھر قبلہ رو ہو جاتے وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نفل نماز نفل نماز ادا کرتے ہوئے قبلہ رو نہیں ہوتے تھے ضروری نہیں سمجھتے تھے جب سواری پر ادا کر رہے جب تو زمین پر شہر کر اتر کر نماز ادا کرنی ہے پھر جبلے کی جانے کی منہ کرنا ہے لیکن نفل نماز ادا کرتے ہوئے سواری پر آپ پرواہ نہیں کرتے تھے تو توجہ ہستی ہی نافت ہو آپ کی اونٹنی کا رخ جس جانب بھی ہوتا آپ نوافل ادا کرتے رہتے نوافل میں سواری پر ادا کرتے ہوئے قبلہ تبلاو ہونے کا انتظام یہ نہیں ہے ہاں افضل اور بہتر اس وقت بھی ہے کہ سواری کا رخ اگر تبلے کی جانب ہو تو پھر بندہ نماز کا آغاز کرے ٹھیک ہے جتر بتر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھ لیتے تھے اور پرواہ نہیں کرتے تھے کہ رخ سواری کا کس جانب ہے نقل نماز جب سواری پر ادا کی جائے تو یہ رقص ہے فرض نماز تو سواری پر ہوتی ہی نہیں اس کے لیے تو سواری سے کرنا لازم اور ضروری ہے اسی طرح دعا, دعا یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ قبلہ رخ ہو کے ہی کرے کسی بھی جانب منہ کر کے بندہ دعا مانگے دعا ہو جائے اب یہ نہیں کہ بندہ قبلے کی مخالف قیمت جا رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور کسی کو دعا دینی ہے تو اب وہ بیٹھ کر قبلے کی جانب منہ کرے اور پھر اس کو دعا دے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے لازم اور ضروری نہیں ہے ہاں جب بتا اہتمام کے ساتھ کوئی دعا کرنے لگے پھر اس اہتمام میں قبلہ اور ہونے کا بھی اہتمام کر لے یہ دعا کے آزاد میں سے ہے اسی طرح ایک ہے ہاتھ اٹھانا دو آئیے اور ایک ہے کہ انگری کے ساتھ اشارہ کرنا دعا کرتے ہوئے سعد بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنن ابی رابو کی حدیث ہے مرہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا وبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں اپنی دو اگلیوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا دعا کرتے ہوئے فطری طور کبھی بدے کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز قرآن مجید میں ذکر کیا پد نواز کا تنوع با آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھا ہے فلا نل کا فلاں نہ وجہ کا تو ہم انکریب آپ کو آپ کے چہرے کو جانب پھیر دیں گے جس جانب آپ کا ہے. اسی طرح دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی کا اٹھ جانا یہی مسعات فطری طور پر ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے دعا کرے اور آسمان کی طرف اشارہ بھی کر دے فرماتے ہیں کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے اور اس طرح سے دعا کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا احمد احب وہ اشارہ رشتہ بابا ایک بابا اس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کہ ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کرو دونوں ہاتھوں کی اگلیوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کرنے کے بجائے اس طرح سے ایک ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے دعا کرو یہ بھی دعا کا ایک عدد اور طریقہ کار ہے کہ بندہ دعا کرتے ہوئے کبھی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے دعا کرے یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ کچھ لوگ وزو کرتے ہیں اور گدو کے بعد دعا گزو کے بعد بار دعا کئی لوگ باقاعدگی کے ساتھ اس طرح اگلی سے اشارہ کر کے اور اوپر نظر اٹھا کے کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے گدو کے بعد کی دعا میں آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اسی طرح آمین کہنا دعا, کے بعد یہ بھی دعا کی قبولیت کے اخباب میں سے مین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رقط کا جب سمی اللہ علیہ حمیدہ کہتے اس کے بعد آپ نے پورا مہینہ فجر ظہر اثر مغرب عشا پانچوں نمازوں پانچوں نمازوں کی آخری رقط میں سمی اللہ علیہدہ کہنے کے بعد یعنی رقو سے اٹھنے کے بعد مسلسل بدعا کی آنی سلیئن بنی سلین کے کچھ قبیلوں پر رعل زکوان استیاد یہ قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پورا مہینہ ان کے خلاف بد کی کنو نازلہ ناظرہ جس کو کہا جاتا ہے فرض نماز کی آخری رقط میں رقو کے بعد ہاتھ اٹھا کر بآوازیں بلند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے یہ وہ لوگ تھے جو بہانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ کرام جو قررا تھے رولاما تھے انہیں لے گئے کہ میں آپ بھیجیں یہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں دین کی تعلیم دیں اور پھر بعد میں انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو دھوکا دے کر یہ لوگ مسلمانوں کو مسلمانوں کے علماء صحابہ کو لے کر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا مہینہ مسلسل ان کے خلاف ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی و یؤمن من اور جو اپ کے پیچھے مختلف ہوتے وہ آمین کہتے یعنی پنوں پہ نازلہ روحوں کے بعد اٹھا کر با بآوازیں بلند کی جائے اور مقتدی اس پر آمین کہیں گے یہ ایک اسلوب اور طریقہ کار ہے امام آپ دعا کروائے مقتدی اس پر آمین کہیں یہ پورا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نوازوں میں خون و نازہ کی حتّہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات حاضر کی جی صلاح کا من المری شعی او و آپ کے لیے معاملے میں سے کچھ اختیار نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے چاہے تو انہیں عذاب دے دے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں لیکن ان کی توبہ قبول کرنا یا انہیں عذاب دینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے پورا مہینہ ہو گیا ہے کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہر نماز میں آپ ان کے خلاف بد دعا کرتے غصہ تھا غم تھا بہت زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ پانچوں نمازوں میں مثل ان کے خلاف بدبع فرمائی جب یہ آیت نازل ہوئی لئی سلا کا میرے شیم یسوبا علیہ تو پھر آپ نے پانچوں نمازوں میں جو باقاعدگی کے ساتھ کنوتے نازلہ کرتے تھے اسے طرح کر پھر گاہے گاہے کیا کرتے تھے اس طرح باقاعدگی جو تھی پانچوں نمازوں میں کنوت نازلہ کرنے والی وہ چھوڑ اچھا اس سے ایک تو ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے کہ آمین کہنا دعا پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے دعا کرنے والا دعا سننے والا اس پر آمین کہے یہ قبولیت کا ایک سبب ہے دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تو ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی ہے پورا مہینہ مسلسل رعال، ذکوان اور رسیہ ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے فنوتے نازلہ آپ کرتے تھے ادا دعا قوین او ادا قوم جب کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہوتی یا کسی قوم کے خلاف بد دعا کرنا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنوتے نازلہ کرتے یعنی نماز کی آخری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر رکو کے بعد دعا کرتے اور مختلف پر آمین کہتے ہیں قنوطِ نازلہ فرض نماز میں کی جا سکتی ہے تو نسل نماز میں بھی کی جا سکتی ہے نوافل میں بھی قنوطِ نازلہ اگر کوئی کرنا چاہے مثلا تہجد کی نماز ترافی کی نماز اس میں نماز کی آخری رکت میں رکو کے بعد ہاتھ اُا کر قنوت نازلہ کر سکتا ہے کیونکہ فرض اور نفل دونوں نمازوں کا حکم ایک ہی ہے اللہ کے فرق کی کوئی دریف ہو اسی طرح وطر کی نماز جو ہے وطروں کی نماز میں تو قلوط پہلے سے ہی موجود ہے قلوط وطر وہ نماز کا حصہ ہے اور اگر ساتھ آپ نے قلوط نازلہ بھی کرنی ہے جس طرح آئیمائے خارا کرتے ہیں سارا رمضان وطروں کی آخری رقط میں او کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں وہ صرف پنوتے بتر نہیں پڑتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قنوت نازلہ بھی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے مختی وہ آمین کہتے ہیں یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن محض پنوتے بطر محض پنوتے بطر اگر ہے تو اس کے لیے نہ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے نہ جہر قنوط بتر پڑھنا ثابت ہے نہ ہی مختلفوں کا آمین کہنا اس پر ثابت ہے ہاں بنوتے نازلہ فنوتے وطر کو اگر اکٹھا کر لیں گے تو پھر روکوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر بآوازیں بلند امام عبوز کروائے مختلف پر آمین کہیں یہ بنوتے نازلہ فنوتے وطر دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح نماز اپنا دعا کے دوران ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے دعا کی تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی دو روایات تو آپ پہلے سن چکے ہیں ایک قنوۃ نازلہ والی قنوۃ نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی پر دعا کرتے رائے سیاح طرح اللہ و اور رسیا کے خلاف جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ایک موقع غذبۂ بذر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور مسلسل دعا کرتے رہے حتا کہ آپ کی چادر گر گئی اسی طرح کسی کے مطالبے پر کسی نے دعا کا مطالبہ کیا تو اس کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی یہ بھی موقع ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ثابت بنانی رحمہ اللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے اس خطبہ جمعہ کے دوران ہی ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور وہ آدمی خطبے کے دوران ہی اٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران حسیب سے اگر کوئی آدمی کوئی بات کہنا چاہے کہہ سکتا ہے آپس کی گفتگو منع ہے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا یہ منع ہے بلکہ ایسا کرنا جمعے کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے لیکن حسین اگر وہ مخاطبین میں سے کسی کے ساتھ مخاطب ہو اس سے پوچھ گچھ کرے کر سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا بیٹھ کر انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے کہ وہ جہاں پر تھے وہیں پہ بیٹھ گئے تو آپ نے پھر سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ آپ نے دو رفتیں پڑھی ہیں تیسر مسجد اس نے کہا کہ نہیں آپ نے ہمیں کل فصل یہ رکھا چاہیے کھڑا ہو کے دو رکھتے پڑھ خطیب مجمعے میں سے کسی ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے اس کو مخاطب کر کے بات کرنا چاہے سکتا ہے یہ جمعے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اسی طرح مجمعے میں سے کوئی آدمی اگر خطیب کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے خطبہ جمعہ کے دوران مناسب انداز میں مناسب بات وہ کہہ سکتا ہے کر سکتا ہے یہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا ہاں آپس کی گفتگو یا ادھر ادھر توجہ یا مسجد میں موجود کسی چیز کے ساتھ وہ دھیان لگائے رکھنا اور کہتے رہنا یہ لفظ ہے اور یہ جمعے کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے خیر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی اٹھا کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ الشاق اے شاہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے ہلاک ہو گئے خوراک کہتے ہیں قسم کا گھوڑا خصوصاً اس گھوڑے کے لیے بولا جاتا ہے جس کو لڑائی کے لیے تیار کیا جائے گھوڑے <متحد> حلاق ہو گئے وشا اور بکریاں بھی حلاق ہو گئی <متحد> اللہ آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بارش سے یعنی سالی ہے بارش ہو نہیں رہی بارش ہوگی تو سبزہ ہوگا اور یہ جانور چریں چکیں گے کھائیں گے اس کی کمی کی وجہ سے یہ جانور حالات ہو رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مطالبہ کیا تو خطبہ جمعہ کے دوران فوراً سمجھدا یا ہی بدا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد بارش شروع ہو گئی اور ایسی شروع ہوئی کہ پھر رکی نہیں جاری رہی صحیح مسلم میں یہ حدیث قدرے صحیح بخاری کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بھی موجود ہے کہ وہ آیا اور کہنے لگا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خل <سلام> مواشی ون فصاطی سبل فض اللہ مویشی ہلاک ہو گیا راستے کٹ گئے یعنی راستوں میں پانی نہیں ہے تو مساکر سفر نہیں کرتا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش دے فرقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہ مسینہ اللہ مسینہ اللہ مستنہ اللہ, اللہ, اللہ ہمیں بارش دے اللہ ہمیں بارش دے اے اللہ ہمیں بارش دے ہمیں آسمان پر نظر نہیں آتا تھا لیکن ہوا کیا کہ اچانک فسالا آدمی والا انہیں صحابہ کو ڈھال کی طرح آپ کے پیچھے سے بادل اٹھا اور فلما توسطت جب وہ آسمان کے درمیان بولا ہار چھ دن گزر گئے ہم نے سورج نہیں دیکھا سنماتا جمعہ مزا مقبلہ پھر اسی دروازے سے ایک آدمی اگلے جمے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے وہ کھڑا کھڑا ہی آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ خالہ اللہ سے کہا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا راستے بند ہو گئے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اسے روک پہلے راستے بند تھے کیونکہ پانی نہیں تھا اور پانی جتنا مسافر ساتھ لے کے چلتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے اس کے پاس راستے میں اس کو پانی کسی کنویں سے ملتا نہیں خشک تھا اور اب راستے کٹ گئے ہیں ہر جگہ پانی پانی ہے تو بارش نہیں کر سکتا اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو روک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم آپ نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی اللہ ہمارے ارد گرد بارش نازل ہمارے لیے اللہ ول اے اللہ آجان پر پہاڑوں پر اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں چھوٹی پہاڑیوں پر اور جنگل و کے اندر درختوں کے اگنے کی جگہ منابے پہ شجر اور بادیوں میں جو پہاڑوں کے پہ درمیان جگہ ہوتی ہے اللہ یہاں پر بارش برسا کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ بارش رک گئی اور وہ ہر جان شیخشم جب ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو ہم دھوپ میں واپس گئے پہلے جمعے میں آئے تھے دھوپ میں کوئی بادل نہیں دعا کی بادل آئے بارش شروع ہو گئی چھ دن تک مسلسل بارش جاری رہی اگلے جمعے کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی وہ بادل اللہ تعالی نے ختم کر دیا اور یہ لوگ دھوپ میں اپنے گھروں کو واپس لوٹے ایک روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ مدینہ مثل اکلیل اکلیل کی طرح ہو گیا یعنی مدینے کے ارد گرد چاروں طرف بادل تھے چاروں طرف سے مدینے کو بادلوں نے گھیرا ہوا تھا لیکن مدینے کے اوپر کوئی بادل نہیں بادل سارا انسد اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یہ جو دوسرے جمعے آدمی آیا تھا اور اس نے بارش روکنے کی دعا کی تھی کیا یہ وہی آدمی تھا جو پیسرے جمعے آیا جس نے بارش کے لیے دعا کروائی تھی اب روکنے کے لیے بھی دعا کروانے والا کہتے ہیں نہیں مجھے علم نہیں ہے اس بات کا لا عذری. عام طور پہ اکثر لوگ یہی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی آدمی نے دوبارہ کہا تھا بارش روکنے کے لیے لیکن یہ تو ہے کہ وہ آدمی داخل اسی دروازے سے ہوا تھا تو انسر اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے علم نہیں کہ بندہ بھی وہی تھا یا کوئی اور تھا تو بہرحال دعا کرنا بارش کے لیے دعا کرنا کسی کے مطالبے پر اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ثابت ہے اور اسی طرح جب بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے جس کو سلاط استفاح بولتے ہیں کہ کے وقت بارش قلب کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے نماز ادا کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے سلاط استفاح میں بھی ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن اس وقت ہاتھ اٹھانا اس کا انداز قدر میں فریش ہوگا سلاط اختہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس طرح الٹے ہتھیلیاں زمین کی طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کے مطالبے پر دعا کرتے تو کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیا کرتے یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ہاتھ ان موقعوں پر اٹھا کر دعا کرنی ہے جن مواقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے اصول اور قانون دیا ہے ادرا خم تضر و خفیہ سن اپنے رب سے دعا کرو آج ان کے ساری کے ساتھ اور چپکے چپکے خفیہ تن خفیہ تن دعا کرنے کا تقاضا ہے کہ بندہ دعا کرے آواز اونچی نہ نکالے سردن دل میں دعا کرے کیونکہ اونچی آواز سے دعا کرے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گا خفیہ تنگ دعا کرنے کا ہی تقاضا ہے کہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ ہاتھ اٹھائے گا تو ظاہر ہو جائے گا خفیہ نہیں رہے گا تو یہ ہے عمومی اصول اور کائدہ کہ دعا شرن کی جائے اونچی آواز نکالے بغیر اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کی جائے یہ عمومی اصول اور کائدہ ہے ہاں اس عمومی قاعدے سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ایک اوبراسان ہوتا ہے لیکن اس میں سے کچھ مستثنا یاد ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اللہ سکھانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کا اصول اور قانون ہے کہ اللہ تعالی جس قوم کو ہلاک کر دے اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتا ہارا منالا پر یتنی نہلف نہار وہ بستی جس کو ہم ہلاک کر دیں اس پر حرام ہے کہ وہ لا جی بندے واپس نہیں لوٹے لیکن پرانے مجید میں ہی اللہ سے کھانا نے تو بیشتر ایسے واقعات بھی رکھ ہیں کہ اللہ نے مارنے کے بعد بندوں کو دوبارہ دنیا میں زندگی دیاقنا تم باغی ہو تھی اللہ اپنی تشکور وہ ستر آدمی جو موسال صلاح وسلام اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تورات لینے کے لیے اللہ کو دیکھنے کا انہوں نے مطالبہ کیا اللہ تعالی نے انہیں مار دیا فرمایا تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں اَلَمْ مِن الْمُوْتِ لَهُمْ اللَّهُ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے اللہ نے کہا مر جاؤ مر گئے پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا اسی طرح اوکل وہ آدمی جو ایک اجری ہوئی بیران کے پاس کہا اللہ اس کے مردے کے بعد اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ نے اس کو سو سال تک موت دیتی پھر اس کو حیات کم لبیستہ کتنا عرصہ رہے ہو سو سال بعد زندہ کیا اور پوچھا کتنا عرصہ رہے کہتا ہے لبیست یومن بعد یوم ایک آدھ دن رہا ہوں گا اللہ نے فرمایا سال نا رہا سو سال کے بعد اس کو زندگی دی اور کہا دیکھ تیرا کھانا وہ باقی نہیں ہوا ترو تازہ اور گدا جس پر وہ سوار ہو کے جا رہا تھا اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی مر گیا کہا دیکھ گدے کو تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو دیکھ کے فنون شیزوہا کیسے ہم اس کو جمع کرتے ہیں لشما پھر ان پر گوشت چڑھاتے اس کے سامنے اللہ نے اس کو گدا اس کا زندہ کر کے دکھایا تاکہ پتا چلے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ دیا اس کے سامنے ہوا کہتا ہے ہاں مجھے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام اور نے بھی کہا تھا ربی بھی کہ اللہ عری نہیں فتو سے مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا اللہ ہے اللہ نے سرمایہ چار پرندے لے لے اپنی طرف ان کو مائل کر لے کہ وہ تیری یہ بات سن کے تیرے پاس آنے لگ جائیں پھر ان کے پاس ان کو ذبح کر اور ہر پہاڑ پر اس کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے پھر ان کو بلائے گا تو وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئے گا اللہ تعالیٰ کا عمومی اصول اور قانون ہے کہ مارنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بندے کو نہیں بھیجتا لیکن کچھ لوگ اس سے مستث ہیں دلیل ان کی موجود ہے کہ کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا یا مارنے کے بعد دوبارہ دنیا میں زندگی کی ایسے ہی دعا والا معاملہ ہے کہ اس کا عمومی اصول اور قاعدہ عمومی قانون یہ ہے اوور آل کے دعا خفیہ تن کی جائے جن موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن بآواز بلند دعا کی ہے ان موقعوں پر جہر کرنا جائز ہے جن موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان موقعوں پر ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے یہ جائیں یہ موقع مستثنا ہو جائیں گے عمومی قاعدے سے اور باقی تمام سر جگہوں پر وہی اصول اور قاعدہ فٹ ہوگا عام طور پر ایک ہے کہ کسی کے مطالبے پہ دعا کرنا اور ایک ہے کہ ویسے روٹین کے ساتھ کچھ لوگ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یہ معمول کے ساتھ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو کسی کے مطالبے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے حادیث آپ سنچتے ہیں خطبۂ جمعہ کے دوران مطالبہ ہوگا تو خطب جمعہ کے دوران بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے نماز کے بعد کوئی مطالبہ کرے گا تو نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا ویسے کسی بھی موقع پر کوئی دعا کا مطالبہ کر دیتا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے تو مطالبے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اللہ علیہ و